फिर अल्लाह ताला فرماتے ہیں ولا تصنع خدك للناس ولا تمشي في الأرض مرحا إن الله لا يحب كل مختال فخور اور تو تکبر و غرور سے اپنے رخسار کو لوگوں سے نہ اور زمین پر اکڑ کر نچل چل بے شک اللہ ہر مغرور ڈینگیں مارنے والے کو پسند نہیں کرتا وَقْصِدِ فِي مَشِيكَ وَغْضُضْ مِن صَوْتِكَ إِنَّ أَنْكَرُ الْأَصْوَاتِ لَصَوْتُ الْحَمِيرِ اور تو اپنی چال درمیانی رکھ اور اپنی آواز دھیمی رکھ بلا شبہ سب آوازوں سے بری آواز گدہے کی آواز ہے ألم تروا أن الله سخر لكم ما في السماوات وما في الأرض وأسبغ عليكم نعمه ظاهرة وباطنة وَمِنَ الناس من يجادل في الله بغير علم ولا هدى ولا كتاب منير کیا تم نے دیکھا نہیں کہ بے شک اللہ نے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے تمہارے متی و تاب فرما و فرما کر دیا ہے اور اس نے تم پر اپنی ظاہری اور چھپی نعمتیں پوری کر دی ہیں اور بعض لوگ وہ ہیں جو اللہ کے بارے میں بغیر علم بغیر ہدایت اور بغیر کسی روشن کتاب کے جھگڑا کرتے ہیں اور جب ان سے کہا جائے کہ تم اس کی اتباع کرو جو اللہ نے نازل کیا ہے تو وہ کہتے ہیں ہم تو اسی طریقے کی پیروی کریں گے جس پر ہم نے اپنے باپ دادا کو پایا کیا اگرچہ شیطان انہیں عذاب جہنم کی طرف بلاتا رہا ہو تب بھی وَمَن يُسْلِمْ وَجْهَهُ إِلَى اللَّهِ وَهُوَ مُحْسِنٌ فَقَدْ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ وہ اللہ اور جو شخص اپنی ذات کو اللہ کے سپرد کر دے اور وہ نیک و کار بھی ہو تو بلا شبہ اس نے مضبوط اس نے مضبوط کڑا تھام لیا اور سب کاموں کا انجام اللہ ہی کے پاس ہے اب چلتے ہیں آیات کی تفسیر کے طرف یعنی تکبر نہ کر کے لوگوں کو حقیر سمجھے اور جب وہ تجھ سے ہم کلام ہوں تو, تو ان سے منھ پھیر لے یا گفتگو کے وقت اپنا مو پھیرے رکھے فعارا ایک بیماری ہے جو اونٹ کے سر یا گردن میں ہوتی ہے جس سے اس کی گردن مڑ جاتی ہے یہاں بطور تکبر مو پھیر لینے کے معنی میں یہ لفظ استعمال ہوا ہے بوالے تفسیر ابن کثیر یعنی ایسی چال یا رویہ جس سے مال و دولت یا جاہ و منصب یا قوت و طاقت کی وجہ سے فخر و غرور کا اظہار ہوتا ہے یہ اللہ کو ناپسند ہے اس لیے کہ انسان ایک بند عاجز و حقیر ہے اللہ تعالیٰ کو یہی پسند ہے کہ وہ اپنی حیثیت کے مطابق آجزی و انکساری ہی اختیار کیے رکھے اس سے تجاوز کر کے بڑائی کا اظہار نہ کرے کہ بڑائی صرف اللہ ہی کے لیے زیبا ہے جو تمام اختیارات کا مالک اور تمام خوبیوں کا منبع ہے اس لیے حدیث میں فرمایا گیا ہے کہ وہ شخص جنت میں نہیں جائے گا جس کے دل میں ایک رائی کے دانے کے برابر, برابر بھی کبر ہو بھوالے جامع ترمیزی حدیث نمبر انیس سو اٹھانوے مسند احمد پہلی جلد صفحہ نمبر چار سو بارہ جو تکبر کے طور پر اپنے کپڑے کو کھینچتے مطلب گھسیٹتے ہوئے چلے گا اللہ اس کے طرف قیامت والے دن نہیں دیکھے گا بحوال مسند احمد دوسری جلد صفحہ نمبر 386 اور دیکھیے صحیح البخاری حدیث نمبر 5788 تاہم تکبر کے اظہار کیے بغیر اللہ کے انعامات کا ذکر یا اچھا لباس اور خوراک وغیرہ کا استعمال جائز ہے پھر یعنی چال اتنی سست نہ ہو جیسے کوئی بیمار ہو اور نہ اتنی تیز ہو کے شرف و وقار کے خلاف ہو اسی کو دوسرے مقام پر اس طرح بیان فرمایا فرقان آیتمبر تریسٹھ اللہ کے بندے زمین پر وقار اور سکونت کے ساتھ چلتے ہیں پھر یعنی چیخ یا چلا کر بات نہ کر اس لیے کہ زیادہ اونچی آواز سے بات کرنا پسندیدہ ہوتا تو گدھے کے آواز گدھے کی آواز سب سے اچھی سمجھی جاتی لیکن ایسا نہیں ہے بلکہ گدھے کی آواز سب سے بدتر اور کریحا ہے اس لیے حدیث میں آتا ہے کہ گدھے کی آواز سنو تو شیطان سے پناہ مانگو بہوالے صحیح البخاری بخاری حدیث نمبر تین ہزار تین سو تین اور صحیح مسلم حدیث نمبر دو ہزار سات سو انتیس پھر تصخیر کا مطلب ہے انتفاع فائدہ اٹھانا جس کو یہاں کام میں لگا دیا سے تعبیر کیا گیا ہے جیسے آسمانی مخلوق چاند سورج ستارے وغیرہ ہیں انہیں اللہ تعالیٰ نے ایسے ضابطوں کا پابند بنا دیا ہے کہ یہ انسانوں کے لیے کام کر رہے ہیں اور انسان ان سے فیض یاب ہو رہے ہیں تصخیر کا دوسرا مطلب تابع بنا دینا ہے چنانچہ بہت سی زمینی مخلوق کو انسان کے تابع بنا دیا گیا ہے جنہیں انسان اپنی حسب منشا استعمال کرتا ہے جیسے زمین اور حیوانات وغیرہ ہیں گویا تصخیر کا مفہوم یہ ہوا كہ آسمان و زمین کی تمام چیزیں انسانوں کے فائدے کے لیے کام میں لگی ہوئی ہیں چاہے وہ انسان کے تابع اور اس کے زیر تصرف ہوں یا اس کے صرف یا اس کے تصرف اور تابعیت سے یا اس کے تصرف اور تابعیت سے بالا ہوں بہوال فتح القدیر پھر ظاہر ہے یا ظاہری سے مراد و نعمتیں ہیں جن کا ادراک عقل و حواس وغیرہ سے ممکن ہو اور باطنی نعمتیں وہ جن کا ادراک و احساس انسان کو نہیں یہ دونوں قسم کی نعمتیں اتنی ہیں کہ انسان ان کو شمار بھی نہیں کر سکتا پھر یعنی اس کے باوجود لوگ اللہ کی بابت جھگڑتے ہیں کوئی اس کے وجود کے بارے میں کوئی اس کے ساتھ شریک گردانے میں اور کوئی اس کے احکام و شرائع کے بارے میں پھر یعنی طرف, طرفگی یہ ہے کہ ان کے پاس کوئی عقلی دلیل ہے نہ کسی ہادی کی ہدایت اور نہ کسی صحیحفِ آسمانی سے کوئی ثبوت گویا لڑتے ہیں اور ہاتھ میں تلوار بھی نہیں پھر یعنی صرف اللہ کی رضا کے لیے عمل کرے اس کے حکم کی اطاعت اور اس کی شریعت کی پیروی کرے پھر یعنی معمور بہ چیزوں کا اتباع اور منحیات کو ترک کرنے والا یعنی معمور بھی چیزوں کا اتباع اور منحیات کو ترک کرنے والا پھر یعنی اللہ سے اس نے مضبوط عہد لے لیا کہ وہ اس کو عذاب نہیں کرے گا پھر اللہ تعالی فرماتے ہیں وَمَن كفر فلا بما ان اللہ علیم بذات اور اے نبی جس کسی نے کفر کیا تو اس کا کفر آپ کو غم میں نہ ڈالے بلاخر ہماری ہی طرف ان کی واپسی ہے چنانچہ ہم انہیں بتائیں گے جو کچھ انہوں نے کیا ہوگا بے شک اللہ سینوں کے راز خوب جانتا ہے نمتعهم قلیلاً ثم الى عذاب غلیض ہم نے انہیں تھوڑا سا فائدہ دیتے ہیں ہم انہیں تھوڑا سا فائدہ دیتے ہیں پھر ہم انہیں سخت عذاب کی طرف مجبور کر دیں گے وَلَئِن سألتهم من خلق السماوات بل لا يعلمون اور اگر آپ ان سے پوچھیں کہ آسمانوں اور زمین کو کس نے پیدا کیا ہے تو ضرور کہیں گے اللہ نے آپ کہہ دیجیے سب تعریف اللہ ہی کے لیے ہے لیکن ان کے اکثر نہیں جانتے اللہ ہی کے لیے ہے جو کچھ آسمانوں اور زمین میں ہے۔ بے شک اللہ ہی بے نیاز تعریف کیا ہوا ہے۔ ولو انما في الاضيم شجره اقلام والبحر يمده من بعده سبعه ابحر ما نفدت كلمات الله ان الله عزيز حكيم اور بلا شبہ اگر زمین میں جتنے درخت ہیں سب قلم بن جائیں اور سمندر کی روشنائی اور سمندر کی روشنائی بن جائے اور اس کے بعد سات سمندر اس میں مزید روشنائی شامل کرے تو بھی اللہ کے کلمات ختم نہ ہوں بے شک اللہ نہایت غالب بہت حکمت والا ہے ما خلقكم ولا بعثكم ان اللہ سمیع بصیر تمہیں پیدا کرنا اور تمہیں دوبارہ اٹھانا اللہ کے نزدیک ایسا ہی ہے جیسے ایک نفس کو پیدا کرنا بلا شبہ اللہ خوب سننے والا خوب دیکھنے والا ہے کیا آپ نے نہیں دیکھا کہ بے شک اللہ رات کو دن میں داخل کرتا ہے اور دن کو رات میں داخل کرتا ہے اور اس نے سورج اور چاند کو کام میں لگا دیا ہے ہر ایک مقررہ وقت تک چلتا رہے گا اور بے شک جو تم عمل کرتے ہو اللہ اس سے خوب باخبر ہے اب چلتے ہیں آیات کی تفسیر کی طرف اس لیے کہ ایمان کی سعادت ان کی ان کے نصیب میں ہی نہیں ہے آپ کی کوششوں یا آپ کی کوششیں اپنی جگہ بجا اور آپ کی خواہش بھی قابل قدر لیکن اللہ کی تقدیر اور مشیت سب پر غالب ہے پھر یعنی ان کے عملوں کی جزا دے گا پھر پس ان پر کوئی چیز چھپی نہیں رہ سکتی پھر یعنی دنیا میں آخر کب تک رہیں گے اور اس کی لذتوں اور نعمتوں سے کہاں تک شاد کام ہوں گے یہ دنیا اور اس کی لذتیں تو چند روزہ ہے اس کے بعد ان کے لیے سخت عذاب ہی عذاب ہے پھر یعنی ان کو اعتراف ہے کہ آسمان و زمین کا خالق اللہ ہے نہ کہ وہ معبود جن کی وہ عبادت کرتے ہیں پھر اس لیے کہ ان کے اعتراف سے ان پر حجت قائم ہوگی پھر یعنی ان کا خالق بھی وہی ہے مالک بھی وہی اور مدبر و متصرف کائنات بھی وہی پھر بے نیاز ہے اپنے ماسوا سے بے نیاز ہے اپنے ماسوا سے یعنی ہر چیز اس کی محتاج ہے وہ کسی کا محتاج نہیں پھر اپنی تمام پیدا کردہ چیزوں میں بس اس نے جو کچھ پیدا کیا اور جو احکام نازل فرمائے اس پر آسمان و زمین میں لائق حمد و ثنا صرف اسی کی ذات ہے پھر اس میں اللہ تعالیٰ کی عظمت و کبریائی جلالت شان اس کے اسمائے حسنہ صفات الیا اور اس کے وہ کلمات جو اس کی عظمتوں پر دلالت گناہ ہیں کا بیان ہے کہ وہ اتنے ہیں کہ کسی کے لیے ان کا احاطہ یا ان سے آگاہی یا ان کی کنہ اور حقیقت تک پہنچنا ممکن ہی نہیں ہے اگر کوئی ان کو شمار کرنا اور یہ تحریر میں لانا چاہے تو دنیا بھر کے درختوں کے قلم گھس جائیں سمندروں کے پانی کی بنائی ہوئی سیاہی ختم ہو جائے لیکن اللہ کی معلومات اس کی تخلیق و سنت کے عجائبات اور اس کے عظمت و جلالت کے مظاہر کو شمار نہیں کیا جا سکتا سات سمندر بطور مبالغہ ہے حسر مراد نہیں ہے اس لیے کہ اللہ کی آیات و کلمات کا حسر و احساس ممکن ہی نہیں ہے بحوالِ تفسیر ابن کثیر اسی مفہوم کی آیت سورہ کہف کے آخر میں گزر چکی ہے پھر یعنی اس کی قدرت اتنی عظیم ہے کہ تم سب کا پیدا کرنا یا قیامت والے دن زندہ کرنا ایک نفس کے زندہ کرنے یا پیدا کرنے کی طرح ہے اس لیے کہ وہ جو چاہتا ہے لفظ کن سے پلک جھپکنے میں معرض وجود میں آ جاتا ہے پھر یعنی رات کا کچھ حصہ لے کر دن میں شامل کر دیتا ہے جس سے دن بڑا اور رات چھوٹی ہو جاتی ہے جیسے گرمیوں میں ہوتا ہے اور پھر دن کا کچھ حصہ لے کر رات میں شامل کر دیتا ہے جس سے رات بڑی اور دن چھوٹا ہو جاتا ہے جیسے سردیوں میں ہوتا ہے ٹھیک مقررہ وقت تک سے مراد قیامت تک ہے یعنی سورج اور چاند کے تلو و غروب کا یہ نظام جس کا اللہ نے ان کو پابند کیا ہوا ہے قیامت تک یوں ہی قائم رہے گا پھر دوسرا مطلب ہے کہ ایک متعینہ منزل تک یعنی اللہ نے ان کی گردش کے لیے ایک منزل اور ایک دائرہ متعین کیا ہوا ہے جہاں ان کا سفر ختم ہوتا ہے اور دوسرے روز پھر وہاں سے شروع ہو کر پہلی منزل پر پہلی منزل پر آ كر ٹھہر جاتا ہے ایک حدیث سے بھی اس مفہوم کی تائید ہوتی ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو ذر رضی اللہ عنہ سے فرمایا جانتے ہو یہ سورج کہاں جاتا مطلب غروب ہوتا ہے ابو ذر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں میں نے کہا اللہ اور اس کے رسول خوب جانتے ہیں فرمایا اس کی آخری منزل عرش الہی ہے یہ وہاں جاتا ہے اور زیر عرش سجدہ ریز ہوتا ہے پھر وہاں سے نکلنے کی اپنے رب سے اجازت مانگتا ہے ایک وقت آئے گا کہ اس کو کہا جائے گا من مطلب تو جہاں سے آیا ہے وہیں لوٹ جا تو وہ مشرق سے طلوع ہونے کے بجائے مغرب سے طلوع ہوگا جیسا کہ قرب قیامت کی علامات میں آتا ہے بہوارے صحیح البخاری حدیث نمبر 3199 ہزار اور صحیح مسلم حدیث نمبر ایک حضرت ابن عباس رضی اللہ عنما فرماتے ہیں سورج سورج رہٹ کی طرح ہے دن کو آسمان پر اپنے مدار پر چلتا رہتا ہے جب غروب ہو جاتا ہے تو رات کو زمین کے نیچے اپنے مدار پر چلتا رہتا ہے یہاں تک کہ مشرق سے طلوع ہو جاتا ہے اسی طرح چاند کا معاملہ ہے بہوالے تفسیر ابن کثیر پھر اللہ تعالی فرماتے ہیں یہ اس لیے کہ بے شک اللہ ہی حق ہے اور بے شک اس کے سوا جسے, جسے وہ پکارتے ہیں باطل ہے اور بلا شبہ اللہ ہی بلند مرتبہ بہت بڑا ہے الم تر ان کیا آپ نے دیکھا نہیں کہ بے شک سمندر میں اللہ کے فضل سے کشتیاں چلتی ہیں تاکہ وہ تمہیں اپنی نشانیاں دکھائے اس میں بلا شبہ ہر بڑے صابر شاکر کے لیے نشانیاں ہیں خَتَّارٍ عیدشین اور جب سمندر میں سائبانوں کے مانند کوئی موج انہیں ڈھاپ لیتی ہے تو وہ اطاعت و فرما برداری کو اسی اللہ کے لیے خاص کرتے ہوئے اللہ کو پکارتے ہیں پھر جب وہ انہیں خشکی کی طرف نجات دیتا ہے تو ان میں سے چند میانہ روح ہی عہد پر قائم رہتے ہیں اور ہر عہد توڑنے والے کا ناشکر شکر اور ہر عہد توڑنے والا اور ہر عہد توڑنے والا نا ہی ہماری آیات کا انکار کرتا ہے اب چلتے ہیں آیات کی تفسیر کے طرف یعنی یہ انتظامات یا نشانیاں اللہ تعالی تمہارے لیے ظاہر کرتا ہے تاکہ تم سمجھ لو کہ کائنات کا نظام چلانے والا صرف ایک اللہ ہے جس کے حکم اور مشیت سے یہ سب کچھ ہو رہا ہے اور اس کے سوا سب باطل ہے یعنی کسی کے پاس کوئی اختیار نہیں ہے بلکہ سب اس کے محتاج ہیں کیونکہ سب اس کی مخلوق اور اس کے ماتحت ہیں ان میں سے کوئی بھی ایک ذرے کو بھی ہلانے کی قدرت نہیں رکھتا پھر اس سے برتر شان والا کوئی ہے نہ اس سے بڑا کوئی اس کی عظمت شان علو مرتبہ اور بڑائی کے سامنے ہر چیز حقیر اور پست ہے پھر یعنی سمندر میں کشتیوں کا چلنا یہ بھی اس کے لطف و کرم کا ایک مظہر اور اس کی قدرت تسخیر کا ایک نمونہ ہے اس نے ہوا اور پانی دونوں کو ایسے مناسب انداز سے رکھا کہ سمندر کی سطح پر کشتیاں چل سکیں ورنہ وہ چاہے تو ہوا کی تندی اور موجوں کی تغیانی سے کشتیوں کا چلنا ناممکن ہو جائے پھر تکلیفوں میں صبر کرنے والے راحت اور خوشی میں اللہ کا شکر کرنے والے پھر یعنی جب ان کی کشتیاں ایسی طوفانی موجوں میں گھر جاتی ہیں جب ان کی کشتیاں ایسی طوفانی موجوں میں گھر جاتی ہیں جو بادلوں اور پہاڑوں کی طرح ہوتے ہیں یا ہوتی ہیں اور موت کا آہنی پنجہ انہیں اپنی گرفت میں لیتا نظر آتا ہے تو پھر سارے زمینی معبودان کے ذہنوں سے نکل جاتے ہیں پھر سارے زمینی معبود ان کے ذہنوں سے نکل جاتے ہیں اور صرف ایک آسمانی الہ کو پکارتے ہیں جو واقعی اور حقیقی معبود ہے پھر ایک دفعہ پڑھ لیتے ہیں یعنی جب ان کی کشتیاں ایسی طوفانی موجوں میں گھر جاتی ہیں جو بادلوں اور پہاڑوں کی طرح ہوتی ہیں اور موت کا آہنی پنجہ انہیں اپنی گرفت میں لیتا نظر آتا ہے تو پھر سارے زمینی معبود ان کے ذہنوں سے نکل جاتے ہیں اور صرف ایک آسمانی علاق کو پکارتے ہیں جو واقعی اور حقیقی مبود ہے پھر بعض نے مختصد کے معنی بیان کیے ہیں عہد کو پورا کرنے والا یعنی بعض ایمان توحید اور اطاعت کے اس عہد پر قائم رہتے ہیں جو موج گرد آب میں انہوں نے کیا تھا ان کے نزدیک کلام میں حذف ہے تقدیر کلام یوں ہوگا فمین ہوم مختصن ومین ہوم بعض ان میں سے مومن اور بعض کافر ہوتے ہیں بھوالے فتح القدیر دوسرے مفسرین کے نزدیک اس کے معنی ہیں اعتدال پر رہنے والا اور یہ باب انکار سے ہوگا یعنی اتنے ہولناک حالات اور پھر وہاں رب کی اتنی عظیم آیات کا مشاہدہ کرنے اور اللہ کے اس احسان کے باوجود کہ اس نے وہاں سے نجات دی انسان اب بھی اللہ کی مکمل عبادت و اعتعت نہیں کرتا اور متوسط راستہ اختیار کرتا ہے جب کہ وہ حالات جن سے گزر کر آیا ہے مکمل بندگی کا تقاضا کرتے ہیں نہ کہ اعتدال کا بوالے ابن کثیر مگر پہلا مفہوم سیاق کے زیادہ قریب ہے پھر خطرین غدار کی معنی میں ہے بد عہدی کرنے والا کفور ناشکری کرنے والا پھر اللہ تعالی فرماتے ہیں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 اے لوگو اپنے رب سے ڈرو اور ڈرو اس دن سے جب کوئی باپ اپنی اولاد کے کام نہ آئے گا اور نہ اولاد اپنے باپ کے کچھ کام آئے گی بے شک اللہ کا وعدہ سچا ہے لہذا دنیاوی زندگی تمہیں دھوکے میں نہ ڈال دے اور کوئی دھوکے باز تمہیں اللہ کے متعلق دھوکے میں نہ ڈالے بے شک قیامت کا علم اللہ ہی کے پاس ہے اور وہی بارش نازل کرتا ہے اور وہی جانتا ہے جو ماؤں کے پیٹوں میں ہے اور کوئی شخص نہیں جانتا کہ وہ کل کیا کام کرے گا اور کوئی شخص نہیں جانتا کہ وہ کس زمین میں مرے گا بے شک اللہ خوب جاننے والا خوب باخبر ہے اب چلتے ہیں آیات کی تفسیر کے طرف زن اس میں فائل ہے جزا یجزی سے بدلہ دینا مطلب یہ ہے کہ اگر باپ چاہے کہ بیٹے کو بچانے کے لیے اپنی جان کا بدلہ یا بیٹا باپ کے لیے اپنی جان بطور معاوضہ پیش کر دے تو وہاں یہ ممکن نہیں ہوگا ہر شخص کو اپنے کیے کی سزا بھگتنی ہوگی جب باپ بیٹا ایک دوسرے کے کام نہ آ سکیں گے تو دیگر رشتہ داروں کی کیا حیثیت ہوگی اور وہ کیوں کر ایک دوسرے کو نفع پہنچا سکیں گے حدیث میں بھی آتا ہے کہ پانچ چیزیں مفاتیح الغیب ہیں جنہیں اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا بوالے صحیح البخاری حدیث نمبر چار پہلی چیز قرب قیامت کی علامات تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی ہیں لیکن قیامت کے وقوع کا یقینی علم اللہ کے سوا کسی کو نہیں کسی فرشتے کو نہ کسی نبی مرسل کو دوسری چیز بارش کا معاملہ بھی ایسا ہی ہے آثار و علامات سے تخمینہ تو لگایا جا لگایا جاتا اور لگایا جا سکتا ہے لیکن یہ بات ہر شخص کے تجربے و مشاہدے کا حصہ ہے کہ یہ تخمینی یا تخمینے کبھی صحیح نکلتے ہیں اور کبھی غلط حتی کہ محکمہ موسمیات حتیٰ کہ حتیٰ کہ محکمہ موسمیات کے اعلانات بھی بعض دفعہ صحیح ثابت نہیں ہوتے جس سے صاف واضح ہے کہ بارش کا بھی یقینی علم اللہ کے سوا کسی کو نہیں پھر رحم مادر میں مشینی ذرائع سے جنسیت کا ناقص اندازہ جو یقینی قطن نہیں ہوتا اور اسی بنا پر اسے علم نہیں کہہ سکتے کیونکہ علم کسی شے کو یقینی طور پر جاننے کا نام ہے یہ تو شاید ممکن ہے کہ بچہ ہے یا بچی لیکن ماں کے پیٹ میں نشو نما پانے والا یہ بچہ نیک بخت ہے یا بدبخت ناقص ہوگا یا کامل ہو برو ہوگا کہ بد شکل کالا ہوگا یا گورا وغیرہ باتوں کا علم اللہ کے سوا کسی کے پاس نہیں پھر انسان چوتھی چیز انسان کل کیا کرے گا وہ دین کا معاملہ ہو یا دنیا کا کسی کو آنے والے کل کے بارے میں علم نہیں ہے کہ وہ اس کی زندگی میں آئے گا بھی یا نہیں اور اگر آئے گا تو وہ اس میں کیا کچھ کرے گا پانچویں چیز موت کہاں آئے گی گھر میں یا گھر سے باہر اپنے وطن میں <تصفح> یا دیا غیر میں جوانی میں آئے گی یا بڑھاپے میں اپنی آرزوؤں اور خواہشات کی تکمیل کے بعد آئے گی یا اس سے پہلے کسی کو معلوم نہیں و صلی اللہ علیہ نبینہ محمد و صحبہ اجمعین